اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب عم ضلع علی کا فلاح فی صدرک کا حرا جمن تم ذرا بحی وزک را صورت عراف کے تین دعوے ہیں پہلا دعویٰ ہے كہ مسئلہ توحید کے پہنچانے میں سستی نہیں کرنی بہادر ہو کر اس مسئلے کو بیان کرنا ہے مصائب دكھ اور تکلیفیں آئیں گی انہیں خاندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے یہ صورت کا پہلا دعویٰ ہے علف لا میم سواد حروف مقطعات میں سے اور ان کا معنی اور مراد اللہ ہی بہتر جانتی ہے کتاب ان ان ضلع کا یہ تمہید بھی ہے اور دعوِ اول بھی ہے یہ عظیم الشان کتاب اتاری گئی ہے آپ کی طرف فلا یکن فی صدر کا ہر جم ہو یہ جملہ مطارزائج جی اور کتاب العن ضلع علیہ کا فلاح یکن فی صدر کا ہر اول بھی ہے یہ عظیم الشان کتاب اتاری گئی ہے آپ کی طرف پس نہ ہو آپ کے سینے میں ہر تنگی من ہو اے من تبلیغ ہی اس کے پہنچانے میں یا آپ کے سینے میں تنگی نہ ہو کہ یہ مانتے کیوں نہیں ان کا مسلسل انکار کرنا آپ کو پریشان نہ کرے لیتن زیرا بہی یہ علت ہے کتاب ان عن یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ ڈرائیں آگاہ کریں بھی اس کتاب کے ذریعے مشرقین کا مسلسل تکذیب کرنا آپ کو پریشان نہ کرے آپ اس کتاب کے ذریعے انہیں آگاہ کرتے رہیں وذکرا للمؤمنین اور نصیت ہے مومنوں کے لیے یہ پہلا دعویٰ ہے کہ اس کتاب کے پہنچانے میں آپ دل تنگ نہ ہوں مصائب اور دکھوں سے پریشان نہ ہوں بلکہ بہادر ہو کر اس مسئلے کو پہنچائیے طب ما انزل الیکم من ربکم یہ سورت کا دوسرا دعویٰ ہے جی دوسرا دعویٰ کیا ہے جی وہی الہی کے تاب بنو اور شیطان کی پیروی نہ کرو پیروی کرو اس چیز کی جو اتاری گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ولا تب مندو نہیں اولیا اور نہ پیروی کرو اس کے سوا اولیاء دوستوں کی یہاں اولیاء سے کیا مراد ہے جی یہ اسی صورت کی آیت نمبر ستائیس میں اللہ بیان کریں گے انا جعل نشیاتی نا اولیا لزین لا منون ہم شیطانوں کو بے ایمان لوگوں کا دوست بنا دیتے ہیں تو اولیاء سے مراد یہاں شیاتین ہے جی شیاطین ال سے ولجن ما لما تزک کرون زائدہ ہے لے توقی دل ان وقت بند نہیں کرنا تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو و کم ان کریت دو دعووں کو بیان کرنے کے بعد تخویف دنیاویہ ان آخو اتھی روک دو جتھے ادوچکار روک دو ات روک دو آدمیچکار یہ تخویف دنیاویہ ہے اولیاؤ شیطان کے لیے کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی تھیں فجا احاسن آیا ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتن راتو رات او ہوم کا ایلون یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے کا ایلون کالا یقیلوں سے اسم فائل ہے اجوف یائی ہے اور کالا یقول اجوف واوی دونوں کا فائل ایک ہی ہے قائل تو یہاں قائلون کا معنی کیا ہوگا دوپہر کے ٹائم آرام کرنا فماکان اداواہم پس نہیں تھی پکار ان کی پکار سے مراد ہے چیخنا چلانا فریاد جس وقت عذاب آیا جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب تو نہیں تھی پکار ان کی اللہ ان کالو مگر یہی کہتے رہے انا کنّا ظالمین یقینا ہم ہی ظالم ہیں ظالمین اے مشرقین الَّذِينَ النزین إِلَيْهِمْ تخویف دنیاویہ کے بعد تخویف اخرویہ دنیا میں ہم نے انہیں ہلاک کیا پھر آخرت میں کیا ہوگا پس البتہ ہم نے پوچھنا ہے ان لوگوں سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا کہ تم نے میرے نبیوں کی بات مانی یا نہیں مانی ولنس علنََََََََََ المرسلین اور ہم نے رسولوں سے بھی پوچھنا ہے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا فلاں كسن پھر ہم بیان کریں گے ان کے سامنے بے علم اپنے علم سے وماکنہ غائبین اور ہم کوئی غائب تو نہیں تھے پھر ہم بتائیں گے کہ حقیقت حال کیا ہے ولوزن یومزن الحق اور وزن میزان اعمال کا تولنا اس دن حق ہے فمن ساکولت موازی بشارت ہے جس کی بھاری ہو گئیں تولیں وہی ہیں فلاح پانے والے ومن خفت موازی تخویف ہے اور جس کی ہلکی ہو گئیں تولیں بس وہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان کیا اپنے آپ کا با قانوب آیات نا یزلمون اس وجہ سے کہ وہ تھے ہماری آیتوں کا انکار کرتے یجحدون تمام اصحاب رسول کا اجماع ہے کہ وزن اعمال برحق ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعمال بصورت اجسام تلیں گے کچھ علماء کا خیال ہے کہ نامۂ آعمال تلیں گے کچھ نے فرمایا کہ آملین تلیں گے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تطبیق دے دی بعض کے اعمال تلیں گے بعض کے نامۂ اعمال تلیں گے اور بعض خود تلیں گے اور کچھ علماء نے وزن سے مراد عدل لیا ہے ترازو عدل کی علامت ہے کہ انصاف ہوگا عدل ہوگا کسی کے ساتھ رائی برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی ولاکد مَكَّنَّاكُمْ فِي عرض یہ جن آیتوں میں کسی نعمت کا ذکر ہوتا ہے انسان پہ ہونے والی اس کو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ترغیب ترغیب علا تسلیم دعوی تینوں دعووں کو تسلیم کرنے کے لیے اللہ ترغیب دے رہے ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں اور ہم نے بنائی تمہارے لیے اس زمین میں معاش روزیاں یعنی اسباب معیشت معیشت کے اسباب کوئی دکاندار ہے کسی کے پاس فیکٹری ہے کوئی ملازم ہے کسی کے پاس زمین ہے کوئی جانوروں کے بیچنے کا کام کر رہا ہے یہ مطلب ہے کلی لمہ تشکرون تم بہت کم شکر کرتے ہو اکثر تو نا شکرے ہیں ولقد خلق ناکم ثمہ صور ناکم سما کل نالملاکا یہ تمہید ہے برائے نفی تحریمات العبات صورت عراف میں تاہریمۃ العبات کی صرف ایک شک بیان ہوگی جی مشرقین کا کپڑے اتار کر بیت اللہ کا طواف کرنا اور اسے مجھے تقوی سمجھنا اگلے رکو میں آگے جا کے اللہ اس کو ذکر کریں گے یہاں اللہ نے شیطان قصے آدم و ابلیس اس کو بیان کیا کہ شیطان نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے تھے جنت میں کہیں تمہارے ساتھ بھی یہ سلوک تو نہیں کر رہا کپڑوں کا اترنا مجھے بے نہیں بطور سزا ہے اس لیے اس پورے واقعہ کو بیان کیا جی ولکد خلق ناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا سم پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں سم کل کا پھر ہم نے فرشتوں سے کہا فرشتوں سے تو اللہ نے پہلے کہا تھا ابھی آدم کا خمیر گوندا گیا اس وقت کہا تھا لیکن یہاں ہماری پیدائش کو پہلے ذکر کیا ہماری صورتوں کا پہلے ذکر کیا تو عام مفسرین تو یہاں مضاف مقدر مان لیتے ہیں جی اے خلقنا اباکم تمہیں پیدا کیا یعنی تمہارے بابا آدم کو پیدا کیا سم صور نہ ہو پھر ہم نے آدم کو سورت دی سم قلنا للملائکہ پھر فرشتوں سے کہا وہ مضاف مقدر مان لیتے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مضاف مقدر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں سما برائے تعقیب ذکری کہ سما کا ماں بعد ماں قبل سے صرف ذکر میں مؤخر ہے وقوع میں مؤخر نہیں ہے وقوع میں تو ہماری پیدائش بعد میں ہوئی فرشتوں کو حکم پہلے ہوا تو سما برائے تعقیب ذکری اس کا معنی کیا کریں گے پھر یہ بات بھی سنو یہ یعنی ترتیب نہیں ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی پھر یہ بات بھی سنو ہم نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو آدم کو لے آدم اے الا آدم حاض سجدہ دا لے آدم یا آدم و کل قبلا حضرت آدم قبلے کی مانند تھے سجدہ اصل میں اللہ ہی کا تھا بس انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے اللہ نے کہا ما مانا اللہ تسودہ از امر تو تجھے کس چیز نے روکا کہ ت نے سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا بخاری میں کہ یہ لا زائدہ ہے کس چیز نے تجھے روکا کہ تُو سجدہ کرتا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کو فرشتوں سے الگ حکم ہوا تھا فرشتوں کو الگ حکم ہوا اور ابلیس کو الگ حکم ہوا کالا آنا خیرو منو کہنے لگا میں بہتر ہوں اس سے خلقتنی من نار تو نے مجھے بنایا آگ سے جس کا کام اوپر جانا ہے مادی کو دیکھا اور علت فعلی کو نہیں دیکھا خلق تو ہو من تین اور اس سے تو نے مٹی سے بنایا اس کے سامنے میں جھکوں اللہ نے فرمایا فہبت منہا اتر جا یہاں سے فما یقون اللہ کا تجھے مناسب نہیں تھا انت تکبرا فیا کہ توں یہاں سرکشی کرتا تکبر کرتا میرے حکم کی نافرمانی کرتا فاخروج نکل جا ان کا من ساغرین بے شک توں میں سے ہے کہنے لگا انضرنی علاؤ میو باسون محلت دے مجھے اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے کالا ان کا من المنظرین اللہ نے فرمایا تجھ کو محلت دی گئی قال تو کہنے لگا فبما اغوی اغوئی تنی از لل تنی اور با سبب اس بات کے کہ ت نے مجھے گمراہ کیا سبب اس بات کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا پھٹکایا میں بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے رستے پردا کا سلا جب لام آئے تو مانا ہوتا ہے گھاٹ لگا کے بیٹھنا تاک میں بیٹھنا امام راغب نے لکھا یعنی میں گھاٹ لگا کے بیٹھوں گا تاک میں بیٹھوں گا حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے فبا اغوی تنی پہ لکھا من غیت خوب ہی شیطان کی خباصت کی انتہا ہے نسب الغوا اللہ کہ گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا و آدموں نصب ظلم الا نفسی اور حضرت آدم نے ظلم کی نسبت اپنی طرف کی ربانہ ظلمنا نہ انفوسانہ سمل ہوں پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ممبئی نے عیدی ان کے آگے سے وم من خلفہم ان کے پیچھے سے وان ایمانہم ان کے دائیں سے وان شمائلہم اور ان کے بائیں سے ولا تاج دو اکثر شاکرین اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو شاکرین حضرت ابن عباس نے مانا کیا تفسیر خازن نے نقل کیا موحدین کئی مفسرین نے من عیدی ب... ممبین عیدی ام و من خلفہم اس کا مختلف معنی وہ کرتے رہے من بین ایدیہم قیامت سے روکنا و من خلفیم دنیا کی طرف مشغول کیے رکھنا و ن ایمان ایم حسنات سے نیکیوں سے بھلائیوں سے روکنا وانشما الحم سیاحت گناہ بدکاریاں ان کی طرف مائل کرنا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کنایہ ہر سمت سے ان پر حملہ آور ہوں گا ہر حربہ استعمال کروں گا اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے منہا اجنا یا سما یا زمرہ ملائکا مضعوم خوار کیا ہوا و مدوراً راندہ درگاہ مدہورن مترودن ضلت تیرا مقدر ہے اور تو راندا درگاہ لمن تابعا کا جس نے بھی تیری پیروی کی نہ من ہوم ان میں سے آدم کی اولاد میں سے لم لانا جہن من اجمعین تو میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے ویا آدم اسکن اور ہم نے کہا اے آدم رہ تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت میں یہ پہلے پارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے کئی اور جگہوں پہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا پڑھیں گے فق العمن سشے تمہ پھر کھاؤ پیو جہاں سے چاہو نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے من الظالمین من الواضعین الامر فی غیر محلی ف وس و سا لہوم شیطان و لہ پھر وسو ڈالا ان دونوں کی طرف شیطان نے وسو کی تفسیر آگے آ رہی ہے جی کالا ماں نہ وہ واو تفسیری ہے جی وسوسہ کے دو معنی امام قرطبی نے ذکر کیے جی اسعت الخفی اور دوسرا معنی حدیث النفس دل کے خیالات حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کان ابلیس یو وسو سو من العض السما و ال الجنا وہ کسی بندے کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے زمین سے آسمان تک امام راضی نے حضرت حسن بصری کا یہ کال نقل کی ہے یہ نہیں ہے کہ سانپ کی شکل میں گیا اور جناب وہاں جا کے ورگل آیا یہ جو وہ یہ سب قصے کہانیاں ہیں وہ جنت میں نہیں تھا آدم جنت میں تھے وہ جنت کے باہر تھا ان کے دل میں یہ بات ڈالی لے یوب دیا لام للعاقبت آ کے نتیجہ کیا نکلا تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے معور یا جو چیز ان سے چھپائی گئی تھی من سو آتے ہما من بیانیا جی وہ کیا چیز چھپائی گئی تھی یعنی ان کی شرم گاہیں و کالا یہ واو تفسیری ہے وس کا بیان ہو راج یہ وسوسہ ہے جی جو حضرت آدم کے دل میں ڈالا گیا کہا نہیں منع کیا تم تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے علان ان نا ملاقین مگر اس لیے منع کیا ہے کہ تم ہو جاؤ فرشتے اوتکو نا من الخالدین یا ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ رہنے والے اس درخت کا پھل جو کھا لیتا ہے وہ فرشتہ ہو جاتا ہے آدم تو افضل تھے فرشتے مفضول تھے فرشتوں کو تو ان کے سامنے جھکایا گیا ہے لیکن کبھی کبھی مفضول میں کچھ اوصاف ایسے پائے جاتے ہیں جو فاضل میں نہیں پائے جاتے ہیں مثلاً کھانے پینے سے اس نہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بیمار ہوتے ہیں و کا سامہ کا مزید بمینہ مجرد اور یہ انداز کیوں اپنا ہے بار بار قسمیں اٹھائی یا اس نے قسم اٹھائی آدم و ہوا نے اس پر اعتماد کر لیا اور قسمیں کھائیں ان کے سامنے کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں فد اللہ ہما برور دلہ کسی چیز کو اوپر سے نیچے لے آنا بے زاوی فد اللہ ہما ان رتبت الى رتبت رتبتل رول رولمانی انہیں اطاعت کے مرتبے سے اتار کے ماسیت کی طرف لے آیا اتار لیا ابد اللہ کا مینا کرو مائل کر دیا بس اس نے ان دونوں کو مائل کر دیا بے بےغرور فریب سے دھوکے سے فلم مزا کا شجرت پھر جب دونوں نے چکھا درخت کا پھل بدت لہماں سعود ہوماں کھل گئیں ان کے سامنے ان کی شرم گاہیں و کا یخ سے فانے اور لگے چپکانے علّی اپنے اوپر میں ورا کل جنت کے پتوں کو کوما آواز دی ان کو ان کے رب نے علم ان حکم کیا میں نے تمہیں نہیں منع کیا تھا اس درخت سے اس کے قریب بھی نہیں جانا اکل اور کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کلم کھلا دشمن ہے اس سے بچ کے رہنا ہے کالا وہ دونوں بولے ربنا ظلمنا نہ انفسنا اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا ظالما یہ ترک اولا حق سے تجاوز کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے ظلم کا لغوی میں نقصان خسارہ شاہ عبد القادر صاحب نے کیا ہم نے خراب کیا اپنی جان کو اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے یہ ہے وہ کلمات جس کو صورت بقرہ پہلے پارے میں ذکر کیا فت الق کا آدم و میں رب آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے قرآن اپنی تفصیر خود کرتا ہے ایک جگہ پہ اجمال دوسری جگہ پہ اس کی تفصیل وہاں کلمے نہیں بتائے صرف اتنی بات کہی کلمے سیکھے یہاں آ کے ان کلمات کو ذکر کر دیا کہ وہ کلمے یہ ہیں آیت نمبر تیئیس صورت عراف کی آیت نمبر تیئیس جو جو حضرات اسے پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے قرآن ہیں یا جو سن رہے ہیں قرآن ان کے سامنے نہیں ہیں وہ صورت عراف کی آیت نمبر تیئیس کو ایک مرتبہ پڑھیں جی ان کلمات کو ذکر کیا جن کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی اس میں نہ کسی وسیلے کا ذکر ہے نہ کسی واسطے کا ذکر ہے نہ کسی طفیل کا ذکر ہے اور نہ کسی کے صدقے کا تذکرہ ہے قرآن کی واضح آیت کو چھوڑ کر مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان علماء پر ممبر و میراپ کا وہ وارث طبقہ حیرانگی ہوتی ہے بھئی قرآن ایک بات واضح طور پہ بیان کر رہا ہے کہ وہ کلمات یہ ہیں اسے چھوڑ کر من گھڑت روایتیں موضوع روایتیں جن کا نہ سر نہ پیر نہ وہ پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں تمام محدثین اسے موضوع کہتی ہیں اسے بڑے دھڑلے سے بیان کیا جاتا ہے بد قسمتی ہے ان لوگوں کی کہ قرآن کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے حضرت آدم نے کوئی واسطہ کوئی وسیلہ کوئی صدقہ نہیں پیش کیا قرآن کی یہ آیت گواہ ہے اس بات پہ اور وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کالا علی کاری حاضہ حدیث موضون ملا علی قاری نے کہا باقی محدسین نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے من گھڑت ہے کہ نبی پاک کا وسیلہ اور واسطہ دیا تو تب حضرت آدم کی توبہ قبول کا لہب بازل بازن ادب اللہ نے یہ بھی کہا اتر جاؤ ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہوگا جمع کا سیگا اس لیے بولا کہ حضرت آدم اور ہبا نو بشر کی اصل تھے دونوں کا آنا پوری اولاد کا آنا ہے رول مانی یا احبتو آدم ہوا اور ابلیس ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہوگا تمہار لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا الاہین ایک وقت مقرر تک موت مرادج جی وہاں تم رہو گے کالا اللہ نے یہ بھی کہا فی ہاتا یونا اسی زمین میں تم جیو گے زندگی گزارو گے وفیہ تموتون اور اسی زمین میں تم مرو گے ومن آتخرجون اور اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے اسی زمین میں تہیون تم جیو گے حیات متعارفہ مراد ہے جی بس یہ نوٹ کر لیں حیات متعارفہ یہ معروف زندگی کیا کھانا پینا شادی کرنا سونا جاگنا تھکنا بیمار ہونا صحت پانا یہ یہ زندگی مراد ہے جی مرزئی اس آیت کو وفات عیسیٰ پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں فی یا تاہون اسی زمین میں تم نے جینا ہے اور تم کہتے ہو کہ عیسا آسمان پہ جی رہے ہیں اور اللہ کہتا ہے کہ اسی زمین میں جینا ہے تو کوئی آدمی آپ کے سامنے یہ دلیل پیش کر دے تو اس کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا ہے حیات سے مراد حیات متعارف یعنی کھانا پینا رہنا سونا جاگنا بیمار ہونا سے یہ زندگی مراد ہے یا بنی آدم اصل مقصود جی دوسرا دعویٰ جو ہے نا کہ میری وہی کے پیروکار بنو اور شیطان کے پیچھے نہ چلو اصل مقصود وہ آ گیا جی سارا واقعہ بیان کر لیا سن لیا تم نے اپنے بابا کا واقعہ تم نے سن لیا اب تو عبرت حاصل کرو اور میرے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو اور شیطان کی پیروی نہ کرو تو یا بنی آدم کا تعلق کس سے ہوگا جی اتب ما انزلہ الیکم اصل مقصد یہی بات بیان کرنی ہے کہ کپڑوں کا اترنا یہ کوئی مجھے بے تکوا نہیں شیطان کی طرف سے جو پہلی مصیبت انسان پہ آئی تھی وہ یہی آئی تھی کہ ان کے کپڑے اتر گئے تھے اے اولاد آدم کی قد انزلنا علیہ لباسن ہم نے اتارا یعنی پیدا کیا ہم نے اتارا تم پر لباس یواری سو آتے کم اس کے دو مقصد ہیں جو ڈھانپ لیتا ہے تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے وریشن اور زینت ہے. یعنی لباس زینت بھی ہے رونق بھی ہے وہ لباس و تقوا ظال کا اور پرہیزگاری کا جو لباس ہے نا وہ بہتر ہے حضرت صاحب میں کرتے ہیں ننگا ہونا باعث تکوا کیسے ہو گیا بلکہ لباس کا پہننا مجھے بے تکوا ہے اور کچھ علماء نے کہا لباس تقوا ال حیا تقوے کا لباس یعنی حیا حیافت کچھ علماء نے کہا لباس التقا ایمان اور آمال سالیہ یعنی ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ یہ جو تکوے کا لباس ہے اندر کا بدلنا اندر کو بھی خوبصورت بنانا حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرد کا ریشم کو نہ پہننا اور عورت کو باریک کپڑوں کا نہ پہننا یہ لباس تکوا ہے تو لباس اللہ نے اس لیے اتارا تمہاری شرم گاہیں ڈھانپ لے شاہ عبد القادر صاحب میں نے کہا تمہارے عیب وریشن رونق بھی ہے زینت بھی ہے آج کل ہمارے ہاں بڑا عجیب رواج چل پڑا ہے کہ ایک کسی چینل پہ آپ دیکھیں یا کسی پروگرام کو آپ دیکھیں مرد جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پورے کپڑے پہنے ہوئے پورے بازو ہیں اس کے انہیں کپڑے پہنے اور اس پروگرام میں جو عورتیں شریک ہیں ان کے پورے بازو ننگے ہیں یعنی جن جنہوں نے لباس پہننا تھا انہوں نے نہیں پہن رکھا اور مرد کو اگر کچھ اجازت تھی کہ سے بازو ننگے ہو جائے تو کوئی ڈر نہیں تو یہ نیم برہنا ہونا یہ سلواروں کے پہنچے آدھی پنلی تک کہیں ہماری بہنیں بیٹیاں وہ آدھی پنلی تک سلواروں کے پہنچے سلواتی اس کا نام رکھا گیا ملنا پہنچا اس کا نام بھی یہی رکھا گا. یعنی کیسا اس کو بدنام کرنے کی کوشش تھی. ہم تو چونکہ ایسے شہر میں رہتے ہیں جو اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے اسلام آباد کراچی لاہور کی طرح پنڈی کی طرح لیکن یہاں بھی ہمیں گرمیوں میں کئی منچلے نظر آتے ہیں جنہوں نے نکریں پہنی ہوئیں یعنی آدھے آدھے پٹ تک ان کے آدھے پٹ تقریباً یا گھٹنے سارے ننگے ہیں اور بڑے فخر سے پھرتے ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ گھر میں جاتے ہوں گے ان کی بہنیں ہوتی ہوں گی ماں ہیں خالہ ہے بھابھی ہے یعنی شرم نہیں آتی پھر عجیب تماشا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر تخنے ننگے نہیں کیے اور انگریز کے کہنے پر گھٹنے ننگے کر لیے تو جس قوم میں بے حیائی اور فوحشی پھیل جاتی ہے اس قوم پر اللہ اپنا عذاب مسلط کرتے اس میں بروں کے ساتھ اچھے بھی پیسے جاتے ہیں لیکن اچھوں کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے وہ آزمائش ذالک من آیات اللہ ذالک یہ لباس کا ہونا لباس کا پیدا کرنا یہ اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں یا بنی آدم خطاب بلا واسطہ مشرقین مکہ سے اور آجی جو برینہ طواف کیا کرتے تھے شیطان تمہارا جدی دشمن ہے اس کے تابع کیوں ہوتے ہو اے اولاد آدم کی نہ بہ دے تمہیں شیطان یہ شاہ عبد القادر صاحب نے میں کی اس سے بھی اچھا مانا کسی فتنے میں تمہیں شیطان مبتلا نہ کر دے کما اخرا جس طرح اس نے نکلوایا تھا تمہارے ماں باپ کو جنت سے ینز عانا اتروائے ان سے ان کا لباس کپڑے لیوریا ہوما تاکہ دکھائے ان کو سو آتے ماں ان کی شرم گاہیں تو تمہیں بھی کہیں وہ چال چل کے تم تمہارے ساتھ بھی یہی وار تو نہیں کرنا چاہتا کہ تم کپڑے اتار کر ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہو انہوں یراکم شیطان کے گمراہ کرنے سے اس کے مکرو فریب سے بچو بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو ہوا وہ بھی وہ ہو اور اس کا لشکر بھی ضروریت مدارک وہ بھی وہ اور اس کی قوم اس کا لشکر من نہ سلا ترو نہ ہوں سے تم انہیں نہیں دیکھتے ہو اس آیت کو نوٹ کریں جی آیت نمبر ستائیس صورت آراف کی آیت نمبر ستائیس اس پر ذرا غور کریں ہمارے کچھ علماء فرماتے ہیں کہ ابلیس ایک ہے شیطان ایک ہے اور ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو وہ حاضر حاضر ناظر ہے کتنی جگہوں پہ وہ حاضر ناظر ہو گیا اگلی بات جو وہ کہتے ہیں میں تو اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ اگر شیطان یہ کر سکتا ہے تو پھر نیک بندے وہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتے تو یہ وہ دلیل دیتے ہیں یہ اس کا جواب ہے جی اکیلا شیطان نہیں وہ ہوں اس کا پورا قبیلہ اس کا پورا لشکر اس کی پوری ضروریت انا جال نہ شیاتی نہ اولیا ہم نے کر دیا ہے شیطانوں کو دوست للزین لایو منون ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے شیطان انہیں ورگ رہتے شیطان انہیں صحیح رستے سے ہٹا دیتے تو شیطان کے پیروکار نہ بنو وہی ہے الہی کی پیروی کرو ویضاف علوفا شطن شکو جی مشرقین کے ایک رویے پر اللہ شکوہ کر رہے ہیں جی ویزا فالو اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام فائشتاً شاہ علی اللہ صاحب نے میں کیا کار زشت برا کام حضرت شاہ عبد القادر نے میں کیا ایب کا کام تفسیر البحر المحیط اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کیا المراد و منہا ہا کشف العورت فط طواف یہاں فائشہ سے مراد کپڑوں کا اتارنا ہے طواف کے وقت مدارک نے بھی یہی لکھا جی جب کرتے ہیں کوئی برا کام یعنی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کپڑے اتارتے ہیں کالو تو کہتے ہیں وجدنا نہ آلے نا ہم نے تو پایا ہے اسی پر اپنے باپ دادا کو یہ ہوتا ہے مشرق مشرق بھی پھر جاہل بھی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں ننگے طواف ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے ہم بھی کریں گے دوسری دلیل کیا ومارا نا بےحا اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا کل جواب شکوا جی میرے پیغمبر کہ بے شک اللہ نہیں حکم دیتا برے کاموں کا اتکول اللہ مالا تالم کیا تم بولتے ہو کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو یہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ واللہ ہو آمارا ناب کل آمارا ربی بالقسط جواب شکوہ نمبر دو میرے پیغمبر کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا القسط اج توحید بلکست بلا الہ الا اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس خازن نے نقل کیا میرے رب نے میرے رب نے حکم دیا ہے بالکست و عقیم السلاتا اور اس نے کہا ہے قائم رکھو و عقیم اس نے کہا ہے سیدھے رکھو اپنے چہرے ان دا کل مسجد ہر نماز کے وقت ودو ہو اس نے کہا ہے پکارو اسی کو خالص کرنے والے اس کے لیے پکار کما دا کن جس طرح اس نے تمہیں پہلے بنایا تھا تعدون تم لوٹائے جاؤ گے یعنی اسی کی طرف فریقن حدا جب تم سارے اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے نا تو ایک فریق کو رستہ دکھائے گا الاجنا جنت کی طرف وہ فریقن حق علیہ اور دوسرے فریق پر متحقق ہو جائے گی گمراہی ازلالہ جزا زلالہ گمراہی کی سزا اور دوسرے پر گمراہی کی سزا حکا ثابت ہو جائے گی جملہ تعلیت جی بیان ہو رہی ہے حقہ علیہ الزلالہ کی وہ گمراہی کی سزا اس فریق کو کیوں ملے گی اس لیے کہ انہوں نے بنایا تھا شیطانوں کو دوست اللہ کو چھوڑ کر یہ وجہ ویہ صبون اللہ محتدول اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں شرک کرنے کے باوجود اور بدعات کا ارتکاب کرنے کے باوجود وہ اپنے تائیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں یا بنی آدم اے اولاد آدم کی خضو زینتکم لے لو اپنی زینت زینت سے مراد لباس ہے جی لے لو اپنی زینت یعنی لباس ان دا کل مسجد ہر نماز کے وقت وکولو اور کھاؤ حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پیو یعنی تاہم العباد نہ کرو کرتبی نے لکھا کہ مشرقین مکہ اے کی حالت میں چکنائی والی چیزیں اور اونٹنی کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے فرمایا کھاؤ پیو حلال چیزیں ولاس رو اور فضول خرچی نہ کرو اے لاتشر کل غیر فی الحر سے ولا نام خاضین جی لاتشر کل غیر فی الحر سے ولا نام کھیتیوں اور چوپایوں میں غیر اللہ کو شریک نہ بناؤ ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو یا غیر شری کاموں میں مال کو خرچ کرنا مرادج جی انََََََََََ لا حب المصرفين بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا قل من حرم رم اللہ تعريمات العباد کا ذکر آ رہا جی میرے پیغمبر کہہ دے کس نے حرام کی ہے اللہ کی زینت رونق جو زینت اور رونق اللہ نے نکالی ہی اپنے بندوں کے لیے یعنی برہنا طواف کرنے والوں سے پوچھیں یہ لباس جو زینت ہے کس نے حرام کیا ہے وقت بات ہے اور کھانے پینے کی ستھری چیزیں کس نے حرام کی ہیں تم کہتے ہو اس کا دودھ نہیں دونا اور اس پر سواری نہیں کرنی اور تو یہ لباس جو ہے اسے اللہ نے زینت قرار دی رونق قرار دی اچھا لباس پہننا مناسب موضوع یہ کوئی شرن غلط نہیں ہے یا کپڑے جلدی بدل لینا یہ کوئی فضول خرچی کے زمرے میں نہیں آتا منحرم عظینۃ اللہ اللہ کی اخراج علبادی خاص کر کے جو علماء حق ہیں انہیں اچھا لباس استعمال کرنا چاہیے تاکہ کوئی شرک کا مریض اور بدعات کا مرتکب یہ نہ کہتا پھرے کہ یہ توحید بیان کرنے والے ہیں ان کی حالت دیکھو جی تو گنجائش ہو اللہ دے اچھا لباس صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں کس چیز نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے کل ہی اللزی نہ آمن میرے پیغمبر کہ یہ نیمتے ایمان والوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں لیکن اس سے کافر بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں لیکن بنی ایمان والوں کے لیے خالص تئیں یومل قیامت اور یہ چیزیں خاص ہوں گی قیامت کے دن صرف مومنوں کے لیے کزال قنفصل الآیات یوں ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں احکام لکھو یعلمون یا لمون کل انما حرم مبی الفاحش تحریمات مات اللہ کا ذکر جی جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں میرے پیغمبر کہہ بے شک حرام قرار دیا میرے رب نے الفواحش بے حیائی ما زہرہ منا کھلی ہوئی وما مابطانہ چھپی ہوئی ما زہرا اعلانیہ ما باتانہ پوشیدہ ما زہرہ برہنہ طواف ما باتانہ بدکاری ذنا ولسم تعمیم بعد تخصیص الفوائش کے بعد عام کر دیا اللہ نے حرام کیا سب گناہوں کو ول باغی تکبر زیادتی بغیر الحق ناحق حق دوسروں کو حقیر جاننا و انتشر کو اور اس چیز کو حرام ٹھہرایا کہ تم شریک بناؤ اللہ کے ساتھ ما اس چیز کو لم یونزل بھی اے بے مابودیت ہی جس کی معبودیت پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ماں سے مراد معبودان نے باتلا ان انتقول اور اس بات کو میرے رب نے حرام ٹھہرایا کہ تم اللہ پہ کہو وہ باتیں جو تم جانتے نہیں ہو کہ ہم ننگے کے طواف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ولیکل امتن اجل خویف ہے جی اگر ماں ان ذلہ کی پیروی نہیں کرو گے تو پہلوں کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے ہماری بات کو مان لو یہ نہ پوچھو کہ عذاب کب آئے گا ہر گروہ کے لیے اجلون ایک وعدہ ہے وعدہ عذاب فیضا جا اجال پھر جب آ گیا ان کا وعدہ عزبو جزا معذوف ہے جی پھر جب آ گیا ان کا وعدہ عزبو ان کو عذاب دیا جائے گا لا خرون سن یہ ماقبل کی تاکید ہے جی پھر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے ایک گھڑی اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے یا بنی آدم یہ متعلق ہے جی اہ بے تو منہاج کے یہ ذرا اس اس آیت کو ذرا نوٹ کریں گے جی ذرا صحیح طرح سے نوٹ کریں گے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے یہ کلام متعلق ہے بے تعظم لبازن ادو اس کے ساتھ جی قصے آدم سے متعلق ہے جی اے اولاد آدم کی اگر کبھی آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے یہاں یا بنی آدم سے پہلے کل نا معذوف ہوگا جی کیوں قاعدہ ہے کہ اگر سابقہ قصے کو گزرے ہوئے قصے کو مزارے سے تعبیر کیا جائے جیسے یہاں کیا گیا یا تی اگر گزرے ہوئے قصے کو مزارے سے تعبیر کیا جائے تو وہاں کل نام مقدر ہوگا جی کلیات ابو البقا صفہ چار سو انیس نوٹ کر لیں کبھی کام آئے گا کلیات یات ابو صفا چار سو انیس مرزئی اجرائے نبوت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں یہ اب حکم ہو رہا ہے قرآن نبی پاک پہ اتر رہا تھا اور نبی پاک کے ذریعے اولاد آدم کو کہا جا رہا ہے اما یاتی منکم اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے اس کا مطلب یہ کہ رسولوں نے آنا ہے یہ مرزائیوں کی دلیل ہے جی اجراء نبوت پر کہ قرآن میں نبی پاک کے ذریعے امت کو کہا جا رہا ہے اے اولاد آدم کی اگر تمہارے پاس رسول آئیں ہم نے کہا اس کا تعلق کو اہ بے تو اتر جاؤ بعض و کمل باز ادب سے اس سے ہے اس کا تعلق دلیل اب آپ کہیں گے وہ تو کہیں گے اس کی کوئی دلیل اس کی دلیل پہلے پارے میں ہے وہ آیت نکال لیں یہاں اس کو ساتھ لکھ لیں پہلے پارے میں کیا کہا بے جمین جمی کو مننی ہدن یہ وہاں کہا جا رہا ہے حضرت آدم کو اب نہیں کہا جا رہا اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے جو پڑھ پڑھ کے سنائیں تمہیں میری آیتیں پس جس نے فمنت تکا پھر جو بچ گیا من شرک والمعاصی الماسی شرک سے اور ہماری نافرمانیوں سے وہ اور اس نے اپنی اصلاح کر لی فلاں علیہ ولاؤمیازن ہوں ان پر خوف بھی, ہوگا بھی نہیں ہوگا غمگین بھی نہیں ہوگی بشارت ہو گئی تھی جی ولزین قذب اور جن لوگوں نے تقزیب کی ہماری آیتوں کی وستقب بروانہ اور تکبر کیا ان آیتوں سے یہ جہنمی ہیں اس میں یہ ہمیشہ رہیں فمن ازلم و ممن افطرا اللّہ کا زی زجر ہے اور تخویف بھی ہے جی تخویف اخرویہ کن لوگوں کے لیے شیطان کے پیروکار پیچھے کہا جا رہا ہے کہ شیطان کے پروکار نہ بنو شیطان کی پیروی نہ کرو ما ام ذیل کم کی پیروی کرو کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جس نے باندھا اللہ پہ جھوٹ قاذبا بن اے او اوکز بے آیاتی یا اس نے تقذیب کی اللہ کی آیات کی یعنی احکام کی لائے کا ال اوم نصیب ہوم یہی لوگ ہیں مل جائے گا ان کو ان کا حصہ منل کتاب جو قسمت میں لکھا ہوا ہے نصیب سے مراد ہے جی رزق رزق عمر اولاد وہ چاہے غیر اللہ کو بھی پکارتے رہیں نا تو وہ حصہ جو ان کا لکھا ہوا ہے وہ ملے گئے انہیں زمینیں دکانیں اولاد یا نصیب سے مراد ہے جی عذاب سزا اور الکتاب سے مراد ہے لوح محفوظ علم الہی علم الہی, علم الہی میں اور لوح محفوظ میں جو سزا ان کے لیے مقرر ہے وہ ان کو ضرور ملے گی حتیٰجات عمر و سولنا یہاں تک کہ جب پہنچیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے یت ہوں ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے اس آیت کو بھی نوٹ کریں جی ملک الموت ایک نہیں ہے جما کا سیگا بولا جی جا ات روسولونا مجھے بھی آیت نمبر بتائیں جی آیت نمبر سینتیس سورت آراف آیت نمبر سینتیس وہ جو سورت سیدہ کی آیت نمبر گیارہ میں آیا یتوفاکم ملک الموت وہاں ملک الموت اسم جنس ہے جی جان قبض کرنے والے فرشتوں کی جنس مراد ہے کالو تو فرشتے کہتے ہیں ائی نماکن تم دون اللہ کہاں ہیں جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا ہم سے کم از کم یہ سوال نہیں ہوگا یہ ان لوگوں سے سوال ہو رہا جو اللہ کے سوا اوروں کو مسائب میں پکارتے تھے دکھوں میں آواز لگاتے تھے کہتے تھے یہ کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں یہ دستگیر ہیں گاؤں سے آزم ہیں لجپال ہیں چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں کرنیاں بھرنیاں فضلہ والے ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں ان کی چھو میں بڑا اثر ہے یہ چھو کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے دم کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے فرشتے آ کے ان مرنے والوں سے کہہ رہے ہیں آئی نہ کہاں ہیں تم تو کہتے تھے یہ مسائب میں اور دکھ میں ہمارے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہاں ہیں جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا اس سے بڑی مصیبت کی گھڑی تم پر کب آئے گی کالو تو وہ مشرق جواب میں کہتے ہیں زلو انہ گم ہو گئے ہم سے پہلے تو چکر لگایا کرتے تھے ہر چھ مہینے کے بعد آیا کرتے تھے وہ شاہدو والا اور وہ موترف ہوئے انہوں نے اعتراف کیا اپنی جانوں پر انہم کانو کافرین کہ وہ تھے منکر تو ہی سے کا لد خلو فی امامن فی بمینا ماں کالا کہے گا اد خلو فی داخل ہو جاؤ اور جماعتوں کے ساتھ کد خلط من قبل جو تم سے پہلے جا چکے ہیں جن بھی اور انسان بھی فنار فن آگ میں جو تم سے پہلے پہنچ گئے نا آگ میں جاؤ تم بھی کلا داخلہ تم جب داخل ہوگی ایک جماعت لعنت اختہ لانت کرے گی دوسری جماعت پر مرید داخل ہوں گے تو وہ گندے پیر وہ پیر جو اپنے سجدے خود کرواتے ہیں وہ پیر جو اپنی پوجا خود کرواتے ہیں وہ پیر جو شرک کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو شرک سکھاتے ہیں شرک کی راہیں انہوں نے کھور رکھی ہیں یہ مرید داخل ہوں گے تو پیر لانت کریں گے پیر داخل ہوں گے تو مرید لانت کریں گے حتیٰ عزت دار یہاں تک کہ جب جمع ہو جائیں گے وہاں جمی سارے کے سارے سارے کے سارے جہنم میں داخل ہو گئے کالت اخراہم ہوں کہیں گے پچھلے پہلوں کو اخرا رتبا تن و منزل تن اولا رتبا تن و منزلتا تن رتبے کے لحاظ سے پہلے اب اخرا سے مراد ہو گئے مرید اور اولا سے مراد ہو گئے پیر کہیں گے پچھلے پہلوں کو یعنی مرید پیروں کو کہیں گے پیروں کے بارے میں کہیں گے لے اولا ایفی حکیم ان کے حق میں کہیں گے ربنا اے ہمارے رب ہاؤ لائے ازلونا یہی ہیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا یہی ہیں جو ہمیں بار بار آ کے کہتے تھے ہم تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے ہمارے جو بزرگ ہیں آبا و وہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار تھیں وہ تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے یہی ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا فات مذہب دے ان کو عذاب دگنا آ کا اللہ فرمائیں گے لے کل زیفن دونوں کے لیے دگنا ہے ان کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی تم آج اتنے شریف نہ بنو مریدوں کو اس لیے دگنا ہے کہ خود گمراہ تھے اور اپنے مشرق پیروں کی ہر بات مان کر ان کی سرکشی میں اضافہ کیا کرتے تھے یہ ان کے سامنے بچھ بچ جایا کرتے تھے سجدے کیا کرتے تھے نعرے لگاتے تھے ان کے راستے میں پھول بچھایا کرتے تھے وہ مشرق پیر اور زیادہ چوڑے ہو جایا کرتے تھے سب کے لیے دگنا ہے ولا کل لیکن تمہیں اس کی وجہ معلوم نہیں وکالت اللہ خراؤ اور کہیں گے پیر اپنے مریدوں کو فماکان لکم علیہ نامن فضل پس نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت بعت اعتبار تخفیف عذاب کہ تمہیں تھوڑا عذاب ہو ہمیں زیادہ عذاب ہو ایسی بات تو کوئی نہیں فضو کل عذاب ماکن تم چکھو عذاب جو تھے تم کرتے ان لذیل کا ضبو تخفیف ہے جی بے شک جن لوگوں نے تکزیب کی ہماری آیتوں کی بستقبرو عنہا اور ان سے تکبر کیا لا فتح و باب سما نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے لا فتح ہو لے ارواہم ان کی روحوں کے لیے نہیں کھولے جائیں گے ازاماتو مدارک نے لکھا جی اور کچھ نے کہا اب واب سما اے اباب رحمت کے دروازے اور کچھ علماء نے لکھا لئی لہم عمل صالح تو فتح ہو لہم ابواب سما ان کے پلے کوئی نیک عمل ہیں ہی نہیں جن کے لیے جنت آسمان کے دروازے کھولے جائیں تو اعمال کے لیے نہیں کھولے جائیں گے ولاد خلون الجنا اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتّہ یا جل جمل یہاں تک کہ داخل ہو اونٹ فی سم الخیات سوئی کے ناکے میں الخیات سوئی سم ناکا جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں داخل ہو سکتا اسی طرح مشرق بھی میری جنت میں نہیں آ سکتی بکضل کا المجرمین اور یوں ہم بدلا دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو لہم من جہنم ہاد ان ان کے لیے جہنم کا ہے بچھونا بمن فوقش ان اور جہنم کا اوڑھنا غواش صاحبان اوپر جو چیز ہوگی وہ بھی آگ نیچے بھی آگ بقضا علقان ظالمین یوں ہم بدلہ دیتے ہیں بے انصاف لوگوں کو اظالمین اعل مشرقین یہ تخویف اخرویہ ہو گئی جی ولزینہ آ بشارت ہے جی اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کی نیک لا نکلف نفسا اللہ وصا یہ جملہ موترز ایج بین والخبر ہم تکلیف نہیں دیتے کسی کو بھی مگر اس کی گنجائش کے مطابق یہ جو ہم نے کہا نا آمنوا وعملوا الصالحات تو یہ اعمال ثالح ہیں اپنی طاقت کے مطابق یا یہ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان لانا اور اعمال سالح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس لیے کہ ہم کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے الاقا اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنتی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ نذانہ معافی سدورے اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں من گل خفگی یہ دنیا میں کوئی ناچاکیاں کیاں خفگیاں مومنوں کے دلوں میں آپس میں ہوتی ہیں ہم ساری خفگیاں دور کر دیں گے تجری منتاطم بہتی ہیں ان کے نیچے یعنی مساکن کے نیچے بہتی ہیں ان کے مساکن کے نیچے نیریں وقالو اور وہ جنت میں پہنچ کے کہیں گے الحمدللہ للہ تمام صفات علوہیت اس اللہ کے لیے ہدانہ لہذا جس نے پہنچا دیا ہم کو اس مقام تک لہذا ال یننا یا لہٰذا ال ایمان والاعمال مال صالح الزا ثواب ہو جس نے ہمیں ایمان اعمال سالح تک پہنچایا بماکنالتا دیا اور ہم نہیں تھے ہدایت پانے والے اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا یہ سب اس کی مہربانی ہے اس نے ہمیں ہدایت دے دی تھی لکجیات رسول و رب نابل تحقیق لائے تھے ہمارے رب کے رسول سچی باتیں ہم نے ان کو مانا تھا انبیاء آئے کتابیں آئیں اور ہم نے ان کو تسلیم کیا و اور آواز دی جائے گی ان خوش نصیبوں کو آواز دی جائے گی نودو من اللہ اور من ملائے کا اللہ آواز لگائیں گے یا فرشتوں کے ذریعے آواز لگے گی انتل کمل الجنہ یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بما کنتم تم بدلہ تمہارے آمال کا یہ ظاہری سبب ہے جی ظاہری سبب ہے جنت میں جانے کا حقیقی سبب جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے جی بنادا اسحاب الجنت اصحاب النار تین طبقے ہیں جی جنتی ایک جہنمی دو اور آراف والے تین آراف جنت اور جہنم کے درمیان جو دیوار ہے اس کے سرے پہ بیٹھے ہوئے لوگ آگے ان کا ذکر آ رہا ہے تو یہ تین طبقے ہو گئے جی اہل جنت اہل نار اور آراف ان تینوں طبقوں کا اللہ ذکر کرنے لگے ہیں جی مقصد کیا ہے جی ترغیب الا تسلیم دعوی میرے دعووں کو مان لو جنت دے دوں گا انکار کرو گے تو پھر جہنمیوں کا حال سن لو آراف والوں کو بھی دیکھ لو یہ بنا دا اصاب الجنا اور آواز لگائی جنتیوں نے اصحاب نار جہنمیوں کو ان ان مفسرا نادا کی تفسیر ہو رہی ہے جی کیا اب کیا آواز لگائی ہم نے پا لیا جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا حقا سچ جنت مل گئی نعمتیں مل گئی فہل وجہ پس کیا تم نے بھی پا لیا جس کا تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا حکن سچ وہ وعدہ سچ پائے کالو نام ذہنمی کہیں گے ہاں فعضا نام وز پھر آواز لگائے گا ایک آواز لگانے والا ان کے درمیان جبریل لگائے یا میکا لگائے یا کوئی اور فرشتہ لگائے اللہ نت اللہ ظالمین اللہ کی لانت ہے ظالموں پر آواز لگائے گا وہ فرشتہ کہ جو ظالم مشرق ہیں وہ اللہ کی لانت کے مستحق ہو گئے آج کون ہے وہ یا آن سبیل اللہ زین آن عن اللہ یس لازم اور متعدی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے جی خود دین سے رکنا دوسروں کو روکنا جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے وہ جب اون اسی اس معنی کی تائید کرتا ہے جی متعدی کی جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں اے وا جان ٹیڑا پن کجی کجی اوجن شبہات شرقیہ شرکیا شبہات ڈھونڈتے ہیں اور جی دون اللہ تو بتوں کے بارے میں آتا ہے جہاں جہاں قرآن میں مندون اللہ آیا ہے وہاں سے بت مراد ہیں بت نہیں سنتے بت مالک نہیں ہیں اور جہاں علم غیب کی نفی آئی ہے وہ ذاتی کی نفی آئی ہے عطائی کی نہیں آئی ہے یہ اس میں شبہات شرکیہ ڈھونڈتے رہتے وہم بلاخرت کافرون اور آخرت کے ساتھ وہ انکاری ہیں وابینا ہوما اور جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے والل آراف ہے رجالن اور اس کے سرے پر ہیں آراف اس دیوار کا سرا اور اس کے سرے پہ ہیں رجالن کچھ مرد کچھ لوگ اس دیوار کے سرے پہ جن لوگوں کو بٹھایا جائے گا بیر محیط نے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود ان دونوں صحابیوں سے نقل کیا جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی انہیں بٹھایا جائے گا کچھ علماء نے لکھا کے والدین میں سے اگر کوئی ایک اس سے ناراض چلا گیا تو انہیں آراف پہ بٹھایا جائے و اللہ عالم نہ قرآن نے بیان کیا کہ یہ کون ہیں نہ حدیث میں کوئی اس کی وضاحت آئی کہ یہ کون ہیں کچھ لوگ ہیں نہ یہ جنت میں گئے نہ بھی جہنم میں گئے یہ اوپر والی دیوار پہ بالکل سرے پہ جہنمی بھی نہیں نظر آ رہے ہیں جنتی بھی نظر آ رہے ہیں یارفیون کلن یہ پہچانتے ہیں سب کو بے سی ماہم ان کے نشانوں سے مومنین بے آز الوجو چمکتے ہوئے مشرقین چہرے سیاہ حضرت نیلوی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نشانیاں مراد ہیں جو انہوں نے دنیا میں دیکھی تھی جس طرح آج مختلف گروہ اور مختلف پارٹیاں اور مختلف جماعتیں انہوں نے جو اپنی پگڑیوں کے رنگ اور گلے میں ڈالنے والے پٹوں کے رنگ اور اوپر خاص قسم کی ٹوپیاں اور ٹوپیوں پہ کناریاں تو یہ ساری نشانیاں انہوں نے دیکھی ہوں گی پہچانتے ہیں سب کو ان کے نشانوں سے و ناد و اسحاب اور وہ آراف والے آواز لگائیں گے جنتیوں کو انسلام الم سلام, سلام ہو تن تم پر زکارو ب حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ السلام علیکم نہیں کہا سلام الم لنؤ سلام الجدید اس میں مو سے سلامتی بھی داخل ہے لم ید خلو آراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے وہ یت اور وہ امیدوار ہیں کہ وہ جنت میں پہنچ جائیں گے ابھی نہیں داخل ہوئے وحضر فت اب اور جب پھیری جائیں گی آراف والوں کی آنکھیں کا آسا النار جہنمیوں کی طرف کہ ذرا آپ جہنمیوں کو دیکھو کالو تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب نہ کرنا ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ و نادا صحاب العراف اور آواز لگائیں گے عراف والے رجالن کچھ لوگوں کو یار پھونا ہوں جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کے نشانوں سے دنیا میں پہچانتے تھے نا کہ یہ ہیں وہ لگائیں گے کہیں گے ماغنان کم جمو کم نہیں کام آیا تم سے تمہارا جتھا جمو جماعت سواد اعظم وہ جو تم کہتے تھے ہماری پارٹی بڑی مضبوط ہے اور جتھا بڑا مضبوط ہے اور جماعت بڑی زیادہ ہے لوگ ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں تمہارے وہ جتھر کام نہیں آیا وما کنتم کن تم بیرون اور وہ مال و دولت ما سے مراد مال دولت اور وہ مال دولت زمینیں کنتم تم بیرون جن پہ تم تکبر کیا کرتے تھے اکرتے رہتے تھے اس مال پر دولت پر وہ تمہارے کوئی کام نہیں آئی رول مانی نے ایک معنی کیا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے پسند کیا ماں سے مراد معبودان باتلا استقبار سے مراد ان کی عظمت و کبریائی جو مشرقوں کے زینوں میں بیٹھی ہوئی تھی نہیں کام آیا تم سے تمہارا جتھ تھا ماں اور تمہارے وہ کار ساز تمہارے وہ مشکل کشا تمہارے وہ معبود جن کو تم بڑا سمجھتے تھے یہ جن کو تم بڑا تھے کہ یہ كرنیاں بھرنیاں والے ہیں یہ چھڑا کے لے جائیں گے ان کی بات اللہ نہیں موڑتا ہم نے ان کا لڑ پکڑا ہوا ہے میں پیرانے پیر کا دھوبی ہوں تم تو بڑی باتیں بنایا کرتے تھے کہ ان کے نوکروں سے حساب ہی نہیں ہوگا ان کے غلاموں سے حساب ہی کو نہیں ہونا تو وہ بھی تمہارے کام نہیں آئے آگے بڑی خوبصورت بات کئی آراب والوں نے اکسم تم یہ انہوں نے جنتیوں کی طرف اشارہ کیا, کیا یہی ہیں وہ لوگ اقسم تم جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے لا اللہ برحمتن کہ نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ رحمت یہ غریب بلال ہے ابو ذر ہے سلمان ہے ابو فقیہ ہے یہ غریب لوگ نادار لوگ جن کو تم حقیر سمجھتے تھے کمی کہہ کے پکارا کرتے تھے یہی ہیں وہ لوگ ادخل الجنہ یقال یوکال ان سے تو آج کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تم قسمیں کھاتے تھے ان کو رحمت الہی نہیں ملے گی مگر ان سے تو آج کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ نہ تم پر خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگی کچھ علماء نے لکھا جنت سے پہلے فیو کال اسحابل آراف اصحب آراف سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ لیکن پہلا قول زیادہ مناسب ہے جی ونادا صحاب نار اصحب الجنہ اور آواز لگائیں گے جہنمی جنتیوں کو انافیز نامن علما کہ بہادو ہم پر کچھ پانی او مما رضا کا اللہ یا اس چیز میں سے کچھ دے دو جو تمہیں اللہ نے روزی دی ہے انہیں دے چھلکے ہی دے چھڈو کالو جنتی کہیں گے ان اللہ ہررمعمال الکافرین یقیناً اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے کافروں پر منع کر دیا بند کر دی ہیں کون وہاں بھی وہاں بھی جنتی بات کر رہے ہیں اللہ تک حضودی جنہوں نے بنایا تھا اپنے دین کو لا ون تماشا و لائے بن کھیل کیا مطلب جس چیز کو چاہ آرام قرار دے دیا جس چیز کو چاہ حلال قرار دے دی یا وہ بے اصل اور لا یعنی امور مراد ہیں جن کو انہوں نے دین سمجھ رکھا تھا مثلاً بیت اللہ کے قریب سیٹیاں بجانا تالیاں پیٹنا بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف کرنا خود ساختہ تحریمات کرنا آج فیس بک پہ دیکھو یہ سیفی پارٹی کیا وہ مسجد میں کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں کئی اور میلاد کی محفلیں آپ دیکھیں کئی اور مجلسیں آپ دیکھیں عرس دیکھیں آپ سفید داڑیوں والے پورے جبے پہنے ہوئے اور وہ ناچ رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں اسٹیج پر مجمع بھی ناچ رہا ہے تو یہ ہے کموالیاں عرسوں پہ میلے ٹھیلے میلاد کے جلوس پھر جلوسوں میں ناچنا اس میں مخلوط اجتماع رات کو بازاروں کا سجانا اس میں مرد و عورت کا اکٹھا ہونا یہ سارا کھیل اور تماشے ہی تو ہے اگلے دن تو فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھ کے ہم حیران ہو ایک پیر ہے بڑی عمر کا ہے سامنے عورتیں اور بالکل وہ تینوں کپڑے اتار کے وہ پیر بھی ناچ رہے ہے عورتیں بھی اس کو دیکھ کے ناچ رہی اس طرح کا تو نے مکہ بھی فیل نہیں کیا کرتے تھے جن لوگوں نے بنا لیا اپنے دین, دین کو تماشا اور کھیل وغیرہ یات النیا اور دھوکے میں ڈالا انہیں دنیا کی زندگی نے مال دولت پیسہ کتابتیں نظرانیں گدیاں خانقاہیں فل یو منسا ہو بس آج ہم بھی ان کو بھول گئے ننسا ناتروں کو کم فل اذاب کو ہم فل اذاب آج ہم نے بھی ان کو عذاب میں چھوڑ دیا کما ج اس لیے کہ وہ اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے ایک وجہ کہ وہ اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے وما ماں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تو آج ہم نے بھی انہیں عذاب میں چھوڑ دیا ولاک جی نہ ہوں ساری پچھلی جو بحث ہو گئی ہے نا جی نفی شرک فیلی کی اور نفی شرک فیلی کی صرف ایک شک کو ذکر کیا ننگی ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا کہ یہ چھوڑ دو اس کا یہ تتیمہ جی بالکل اس بحث کو آخر میں لے آئے ہیں جی تخویف اخرویہ بھی ہے جی اور اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تو انکار کی گنجائش ہی کوئی نہیں تم کیوں نہیں مان رہے ہو ولاج یہ نہ ہوں بے کتاب اور ہم نے پہنچا دیا ان کو کتاب اہل مکہ کو فصل ہو جس کو ہم نے واضح بیان کیا علم اپنے علم کامل سے ہر چیز اس میں بیان کر دی ہے نفی شرک اعتقادی نفی شرک فیلی ہدن اس حال اس اس حال میں کہ وہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے لیکم یومنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں یعنی نعبت کرنے والے ہیں تو جب کتاب آ گئی ہے اس میں تفصیل موجود ہے مانتے کیوں نہیں کس کا انتظار کر رہے ہیں ہلین ضرور وہ نہیں انتظار کرتے اللہ تعوی مگر اس کے مصداق کا یعنی وعد عذاب کی حقیقت مگر ہی وعدہ رہا مطلب یعنی جو ان سے کہا جا رہا نا کہ نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا تو اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ عذاب آئے گا تو مانیں گے یومیاتی تعویل ہوں جس دن آ گیا اس کا مصداق یقول الزین نسو کہیں گے وہ لوگ جو بھول گئے تھے اس کو منقب پہلے پہلے تو مانا نہیں فراموش کیا اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی جب وہ مصداق آ جائے گا تو پھر کہیں گے قد جا آترو ربنا رب نہ لائے تھے ہمارے رب کے رسول سچی باتیں فحلنا من منشفا پس کیا ہمارا کوئی سفارشی ہے ف لنا وہ ہمارے لیے سفارش کرے او نوردو یا ہم لوٹا دیے جائیں دنیا میں فنا پھر ہم عمل کریں گے غیر اللذی کنہ نعمل عمل سوائے ان عملوں کے جو ہم کرتے تھے شرکیہ کفریہ جو عمل ہم کیا کرتے تھے شرکیہ اگر ہمیں دنیا میں بھیجا جائے تو پھر ہم اور عمل کریں گے توحید والے عمل کریں گے قد خاصرو انفساؤں نقصان میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو اور گم ہو گئے ان سے ماکانوی افتارون جو کچھ وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے انا ربا کو ملا الزی دعوے جی تیسرا جی دو دعوے بیان ہو گئے جی پہلا دعویٰ کیا ہے مسئلے کو بہادر ہو کے پہنچاؤ دوسرا دعویٰ کیا تھا وہ الحیق کی پیروی کرو اور شیطان کی پیروی نہ کرو دوسرا دعوے پہ بڑی گفتگو ہوئی جی نفی شرکفیلی کی شک تاریمات العباد پر کہ کپڑے کیوں اتارتے ہو وہ تو زینت ہے اور ہم نے اتارا ہے لباس یہ تیسرا دعویٰ ہے جی کیا اس کا خلاصہ ہے عالم الغیب مختار کل اللہ ہے لہذا اسی کی عبادت کرو ان نہ رب اللہ الزی بے شک رب تمہارا اللہ ہے جس نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو فی فیصت ایامن ایفی مقدار ست ایام چھ دنوں کے اندازے میں بزاوی نے کہا فی صتِ اوقات انسان نباتات حیوانات ہر ایک کی تولید تخلیق تدریجن ہوئی ہے جی تدریجن درخت بھی پہلے دن نہیں ہو جاتا فصل بھی پہلے دن نہیں ہو جاتی ہر چیز کو تدریجن بنایا سمسوا لل عرش پھر غالب ہے عرش پر استوا کا سلا اگر الا آئے نا تو معنی ہوتا ہے کا سادہ ارادہ کیا امام راضی نے لکھا اور اگر استوا کا سلا الا آئے نا جیسے یہاں آیا ہے الا لارش تو اس کا میں ہوتا ہے غالبہ شاہ عبد القادر صاحب نے میں کیا پھر جا بیٹھا تخت پر شاہ ولی اللہ صاحب نے میں کیا بعض مستقر شد بر تخت امام اعظم فرماتے ہیں شرافک اکبر میں ان ال استوا معلوم یہ ہمارا ایمان ہے کہ استوا اللع ہے ول کیفیت و مجہول ان لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ مجہول ہے ول ایمان بہی بھی واجب ایمان لانا اس پر واجب ہے وجہود بہی کفرون انکار کرنا کفر ہے و سوال و ان اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدت ہے مدارک مدارک صفہ 96 غلط دوسری جو کچھ مفسرین نے کہا اللہ بیٹھتا ہے عرش پر قائم ہے عرش پر مستقر ہے عرش پر حضرت صاحب کہتے ہیں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ یہ کنایا ہے استوا الل عرش کنایا ہے غلبے سے حکومت سے تسلط سے اقتدار سے اختیار سے پھر جا بیٹھا عرش پر کیا مطلب سارے اختیار اس کے پاس ہیں اس نے اپنا کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیے غلبہ طاقت قوت حضرت صاحب کہتے ہیں کہ عرب کے محاورے میں عرش کا لفظ جو ہے یہ سلطنت غلبہ کے معنی میں مستعمل ہے قرطبی نے بھی یہی لکھا ہے رول مانی نے بھی یہی لکھا ہے آج بھی استعمال ہوتا ہے میری کرسی بڑی مضبوط ہے کرسی تو لکڑی کی ہوتی ایک دفعہ دیوار پہ مارو تو اس کے بیس ٹکڑے ہو جائے کرسی سے مراد کیا ہوتا ہے اقتدار طاقت قوت حضرت صاحب کہتے ہیں دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ کنایا ہے غلبے سے طاقت سے قوت سے اقتدار سے کہ قرآن میں جتنی صورتوں میں بھی اس کو ذکر کیا گیا صورت تاحا میں آپ نے پڑھا سورت فرقان میں آپ نے پڑھا سورت یونس میں ہم پڑھیں گے حدید میں پڑھیں گے راد میں پڑھیں گے سجدے میں پڑھیں گے یہاں پڑھا ہے جس جگہ بھی اس طباء الارش کو ذکر کیا اس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرتوں کا اور اپنی طاقت کا ذکر کیا اپنے اقتدار کا ذکر کیا یہاں دیکھے زمینوں آسمان کو پیدا کیا چھ دنوں آگے کیا کہا یوگ اللیل لن ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر یتلبو اسی طلب کرتی ہے رات دن کو حسی سے جلدی بشم سول پیدا کیا سورج کو چاند کو ستاروں کو مسخراتم بیامرے جو تابے ہیں اس کے حکم کے مسخر ہیں اللہ اللہ حرف تمبی سنو لہول خل کو اسی کا کام ہے تخلیق کرنا ولامرو اور اسی کا کام ہے فرما روائی پیدا کرنا وہی کرتا ہے حکم بھی اسی کا ہے تبارک اللہ ہو رب العالمین برکت والی ذات ہے اللہ کی جو رب العالمین ہے ایک ہی آیت میں اللہ نے اپنی کتنی صفتوں کو بیان کر سفتوں کو بیان کر خالق میں ہوں مالک میں ہوں حاکم میں ہوں برکات دہندہ میں ہوں رب میں ہوں ادو ربکم سمر جی دعوی سالس کا سمرہ جب مالک بھی میں ہوں مختار میں ہوں برکات دہندہ میں ہوں حاکم میں ہوں تو پھر اد ربکم کو پھر پکارو اپنے رب کو تجروان گڑ گڑاتے ہوئے و تن اور چپکے چپ کے پھر پکارنا بھی اسے ہی چاہیے مصائب میں دکھوں میں تکلیفوں میں حاجات میں اسی کو پکارنا چاہیے انحلاب المعتدین اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ المودین کون ہے جی خفیہ کی بجائے جہرن دعا کرنا یہ ہے جی المود جیسے آج چینلوں پر بیٹھ کر دعائیں ہوتی ہیں جی اس میں مقفا مسجہ الفاظ بولنا بناوٹی رونا اپنے لیے ناممکن چیز مانگنا یا اللہ مجھے معراج کروا دے ناممکن چیز مانگنا یہ سب موتدین ہے جی دعا کیا ہے تجر و خفیہ ولاۃ صدو فلرز اور فساد نہ کرو زمین میں اے بشرک بادت توحید مدارک جی باد اسلحہ اے بادت توحید نہ فساد کرو زمین میں شرک کر کے بعد اسلحہ بعد اس کی اصلاح کے حضرت صاحب تو پھر ایسا مانا کر دیتے ہیں کہ کسی تفسیر کے حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی حضرت صاحب کہتے ہیں ود ہو یہ واؤ تفسیریہ ہے لا سیدو کا بیان ہو رہا ہے نہ فساد کرو زمین میں یعنی ادو غیر اللہ کو نہ پکارو یہ فساد فی الض ہے اسی کو پکارو خوفن و تمان خوف سے تمان امید سے خوف کس کا عذاب کا توقع کس کی رحمت کی بے شک رحمت اللہ کی قریب ہے محسن سے بہو اللہ رسل الریا اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری بنا کے اپنی رحمت سے پہلے بادل اٹھتے ہیں پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جو اس بات کی غم مازی کرتی ہیں کہ بارش آنے والی ورنہ آپ تصور کریں اچانک بارش برسنے لگ جائے تو کتنی تکلیفیں ہوں مسافروں کو کتنی تکلیفیںوں ذمہ داروں کو جن کے ڈنگر باہر بندے ہوئے ہیں کتنی تکلیفیں ہوں چھتوں پہ سونے والے لوگوں کو جو اپنے سامان کو ہی نہ سنبھال سکیں اللہ پہلے ہوائیں چلاتے ہیں بادل آتے ہیں میں سنبھالا کر لو بھائی جتھے جتنے پہنچو نہ پہنچ جاؤ حتٰ اذا کل صحابً یہاں تک کہ جو جب وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں صحابً سکالن بھاری بھاری بادلوں کو سکنا نہ ہو لے دن میت ہم ہانک دیتے ہیں ان بادلوں کو مردہ شہر کی طرف زمین مراد ہے بنجر زمین بے آباد زمین پھر ہم اتارتے ہیں اس کے ذریعے پانی کو پھر ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے میوے اس پانی کے ذریعے ہم نکالتے ہیں کزا لے کا نخرج المئوتا یہ جملہ کیا ہوگا قزا لے کا نخرج المئوتا اس جملے کو کیا کہیں گے جملہ مو حالانکہ اس کے لیے بیان نہیں کیا اللہ نے یہ درمیان میں اللہ نے ایک بات کر دی اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو جس طرح زمین سے کوپل باہر نکال لیتے ہیں اسی طرح ہم نکال لیں گے مردوں کو لا اللہ شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو ول الطیب یہ مومن اور کافر کی صلاحیتوں اور ان کے اعمال کی تمسیلج اللہ ایک مثال کے ذریعے مومن اور کافر کی بیان کر رہے ہیں جی والد الطیب اور شہر ستھرا زمین ستھری زمین یعنی جو پھل لانے والی ہے یخروج نبات ہو نکلتا ہے اس کا سبزہ بیجنے ربی ہی اس کے رب کے حکم سے بارش ہوئی سبزہ باہر نکلا ہے اس طرح مومن انسان ہیں آیاتِ علائی سے زندگی پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اعمالِ صالحہ ہوتی ہیں یہ مومنج جی ولزی خا بوسا اور جو گندی زمین ہے خراب زمین ہے بنجر زمین ہے لا كروجو نہیں نكلتا اللہ ناكے دن ناكدن ناكسن بےكار اے کوئی کانٹے جھاڑ پھونک نکل آیا یہ کافر آدمی ہے جی آیات الہی کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کے اعضاء سے شرک کی شرک ظاہر ہوتا رہتا ہے جی قزا علیہ کا نصرف الیات یوں ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیتیں نشانیاں لے قومی یشکرون ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں شیطان کتنے فاصلے کے بعد لا علم ہو جاتا ہے نہیں اس کو پتہ نہیں ہوتا کسی شیطان کو شیطان میں نے کہا نا ایک نہیں ہے انسانوں میں بھی شیطان ہیں جنوں میں بھی شیطان ہیں جو لوگوں کو گمرائی کی طرف لگاتے رہتے ہیں اور ساری انہی کی کارستانی ہوتی ہے قرآن میں سب سے زیادہ موسا کا قصہ کیوں بیان ہوا میں نے تو ابھی ایک دفعہ بھی بیان نہیں کیا صورت پہلے پارے میں صرف آیا ہے میرا خیال ہے کہ تشجیل المومنین مومنوں کو شجاعت دلانے کے لیے کہ انہوں نے ان کو فراؤنیوں کی طرف سے کتنی مصیبتیں آئیں اور پھر اپنے لوگوں نے انہیں کتنے دکھ پہنچائے تھے ہم کوہاٹ میں تھے وہاں روزہ بن گیا رات اعلان دیر سے ہوا پتہ نہیں چلا تو پہلا روزہ نہیں رکھا اب پنجاب اب عید پنجاب میں آ کر کرنی ہے اب یہاں آ کر وہ پہلا روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا یا نہیں رکھنا ہوگا نہیں اگر آپ نے پہلا روزہ اگر پنجاب کے ساتھ ہی رکھا ہے کیونکہ پشاور میں الگ روزہ ہوا ہے تو ایک روزہ آپ بعد میں رکھیں گے جی اللہ تعالی جہاں جمع کشیگہ بیان بولتے ہیں اپنے لیے وہاں اپنی عظمت کا اظہار مقصود ہوتا ہے عظمت کا اظہار مقصود ہوتا ہے جی داڑی سنت کے مطابق ایک مشت ہونی چاہیے جی بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل ہے کہ وہ ایک مشت سے زائد داڑی جو تھی اسے نیچے سے کٹوا دیا کرتے تھے ایک مشت سے کم داڑی رکھنا یہ فسق ہے اور اس کا مرتکب فاجر فاسق ہوتا ہے جی وزو کرتے ہوئے ناگ میں پانی غیر دانستہ طور پر ناک کی طرف چلا جائے تو اس روزہ ٹوٹے گا یا نہیں جس طرح وزو میں ڈالتے ہیں چلو بھر کے پانی اس سے اے اے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا جی شیطان جنوں میں بھی شیطان ہے انسانوں میں بھی شیطان ہے جس طرح انسانوں کی نسل بڑھ رہی ہے ان کی نسل بھی بڑھ رہی ہے فیس بک پر ایک مولوی صاحب کا بیان سنا کہ جب سریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین سے وبائی امراض ختم ہو جاتے ہیں اور ماہرین فلکیات کے مطابق بارہ مئی کو طلوع ہوگا اور کہا ہے کہ یہ حدیث مسند آمد میں ہے اور بخاری کی شرائط پر صحیح ہے اور کرتبی نے کہا ہے کہ یہ حکمت عملی ہر زمانے کے لیے میری نظر سے یہ حدیث گزری نہیں اور میں اس کو رد بھی نہیں کر سکتا جب تک میں اس کو دیکھوں نہیں تو آج انشاءاللہ اس کی تحقیق کر لیں گے اور کل اس کے بارے میں اظہار خیال کریں گے جی ایک تولہ سونا اگر بیوی بی کو جہیز میں ملا ہو تو کیا اس پر زکوۃ لگتی ہے اگر بیوی بی کے پاس اس تولہ سونے کے علاوہ کوئی نقد رقم بھی ہے تو یہ مل کر پھر اس پر زکوٰۃ آ جائے گی مسجد میں موبائل میں ویڈیو سننا خبریں یا ناطے سننے کا کیا حکم ہے نہیں سننا چاہیے جی مسجد میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے مسجد کے اوپر امام مسجد کے لیے مکان بنانے کا کیا حکم ہے جس جو جتنی جگہ مسجد میں ہیں اس کے اوپر تو آپ نہیں بنا سکتے لیکن جو جگہ مسجد میں نہیں ہے مثلا وضو خانہ ہیں غسل خانے ہیں لیٹرینے ہیں نیچے کوئی حفظ کی درسگاہ آپ نے بنائی ہے تو اس کے اوپر مکان بنایا جا سکتا ہے جی پلاسٹک والی ٹوپی پہن کر نماز پڑھی جا ننگے ساری پڑھ لینی چاہیے کیونکہ لوگ عام طور پر اس ٹوپی کا پہنا پسند نہیں کرتے جو لباس پہن کر آپ عام جگہ پہ نہیں جا سکتے ایسے لباس کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے جی تو آپ اپنے پاس یا ٹوپی رکھا کریں یا ایک رومال اپنے پاس رکھا کریں جو اپنے سر پہ آپ باندھ لیا کریں اِسال ثواب کا شری طریقہ بتا دیں سالے ثواب دعا ہے جی آپ کوئی نفل پڑھیں تلاوت کریں صدقہ کریں اور یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ اس کا جو ثواب مجھے ملا ہے میری ماں کی روح کو یا میرے باپ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے یہ ہے جی ایسال ثواب قنوت وطر کی جارن تلاوت کا تجرب و نخوط کے حوالے سے کیا حکم ہے ہمارے نزدیک قنوتِ وطر جو ہے وہ آہستہ ہی پڑھنی ہے حملیوں کے نزدیک بلند آواز سے وہ پڑھتے ہیں ہمارے ہاں قنوت وطر جو ہے وہ آہستہ پڑھنے کا حکم ہے وما علینہ اللہ